وطن فضیلت متحد آفی اور تجاوت درگزری یہ بالکل درگزری کی بدنوانت شاہ رضول کا لانہ خالت ماہ فیر رسول اللہ وسلم فی عمر اختیار نور کرش نے کارون کی کمیوں کے الختارا ایس رحمام مگر وہ رکھنے نے بھی کے جو سوخ اور چنیوی گنا دا مخیر تنگ سگر مجھول دا بچے مخیر عباد شی ہند بندگار طرف ن تخیر اسمنگار طرف, طرف نہ تخیر خدا سمرے دباب دگنا نے گنان کی, دا باب دو نا دا دو نا کی. مخیر اللہ شی امدادار تب تاخیر تقیر اور پیشی پامر کی سنگی اللہ تخیر امران کے بندی برفا بی ما ماں ما لم یوبسما اندازات فلاح سار گنان او کار ذات اوکار فلحاث جیز بھی لیکن مبزیکی کے ساتھ جائد مبزی اسم نہا کار میدان سات خدباڑی اصل فلاح مبزی لیکن سمگر بل نگر مانا بید اس وقت دیار من جانب اللہ اللہ گناہ محمد بدل अगस्त इजा بعدل عفان بدل अगस्त ने بيد سندخبل زان دپارا ان تنتق حرمت الله مگر چ بيزتي وکلا شد حرمات الله ياد تک مولا الله بهان وبيا بدل سره ما الله ما ور رسول الله صلى الله والا مرادن کا حتہ کے لیے تادف کو جائز دے دا خادم مارو دو خدم مالی دوبارہ تادی حیثیت دینے والی ماں دان آپ پڑے گا ما ضرب رسول اللہ علیہ وسلم خادم والا قطو. ابن محمد بن رحمان و اللہ مرادن کا تو یہ آفا وہ مقابل دا اخلاق و دخل کو کی مانا دار دا اخلاق دخل کو ایک دم صحیح تھی دالی فہواز کیا سجے خلکا ہسن کئی ہاں